اگر انسان کو احساس ہو تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں میں دے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے تو یقیناً بندہ اس نعمت کو بچانے کے لیے دنیا کی سچا خرچ کر دے تو بندہ سمجھے گا کہ میں نے گھاٹے کا سب لیکن ہم اپنی کم اپنے کی وجہ سے دنیا کے سادو سامان کے اندر گر جانے کی وجہ سے سے ہماری ضرورت سے جائز محبت کی وجہ سے دنیا کو سب کچھ سمجھ لینے کی وجہ سے اور مختصر غفلت کی وجہ سے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑی نعمت بنتی ہے چھوٹی چھوٹی نعمت بہت سب سے عظیم سر نعمت اللہ تعالی کے بندے کے پاس نعمت ہے ہدایت کی نعمت اسلام کی نعمت ایمان کی نعمت इससे سے بڑھ के بندے کے پاس کوئی है نہیں ہے اگر بندے हो कि ہو کہ یہ کتنی دین کی متا ہے کتنا مہنگا سدا ہے تو بندہ اس کو بچانے کے لیے دنیا کی خرچہ قربان کرتے بلکہ ساری دنیا قربان کرتے اپنی جان کی قربان کرتے اپنے مال اور اپنے رواج کی قربان کرتے اس سب تک مہنگا سودا نہیں ہے ایک ایمان کی گرام آیا متا کو بچانے کے لیے انسان ساری دنیا سرف کرتے اس سب تک دنیا کے بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پہنچانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار اپنی مسلم میں سے انتہائی پر بھی گردا اور چڑے ہوئے بندے اللہ مریضوں کو بھیجے دنیا کو یہ نعمت پہنچانے کے لیے ان میں سرے سڑے سدسیہ اللہ لاکھ لاکھ بھی ہے اس مسئلے کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے دل اس کے ساتھ آپ اتنی بات کہ دنیا کی ہر نعمت اس وقت تک نعمت رہتی ہے جب تک بندے کے پاس نعمت ایمان نعمت ایمان ہے تو ہر نعمت نعمت ہے اگر نعمت ایمان نہیں ہے دنیا کی کوئی نعمت نعمت نہیں ہے ہر نعمت وزار جان ہے باعث آب ہے اس کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا جس نعمت کا بندے کو قیامت کے دن حساب دینا پڑ گیا سمے لے کے نعمت نے بندے کو بھروا دیا بندوں کے ساتھ میں گیا وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتا ہے سب کا ہونے والا ہے بتائے کسی کا کہاں ہونے والا ہے جس اللہ مشین کے نعمت لی اور الحمدللہ للہ کے ختم کی اس کا حد بات ہے سب کچھ ہلاک اور مہربانی سے بات کر دینے والا ہے منسے حساب ہے جس کو حساب کتاب میں سمجھا دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا ہمارے گھر تو بہت قیمتی بتا سمجھتے ہیں اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کے پیچھے لگ جاتے ہیں سارا کچھ کمان کر دیتے ہیں اولاد پیسہ لگ جاتے ہیں بھائیوں جاتے ہیں. کو چھوڑ دیتے ہیں رکھتے جس چیز کو سنبھال دیا کٹھا کر کے راستے ہیں اللہ رب ال کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے کی مال کے بارے میں جو روز کام نہیں کرتے اللہ رب العصول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مال کو پارک نہیں کرتے جس مال کے اندر زکات کا مال مل جائے وہ مال فلیز ہو جاتا ہے جس مال میں خریدوں فقیروں یقینوں کا حق ملتا ہے وہ مال فلیز ہو جاتا ہے جو مال انسان کے پاس فلید ہے وہ دنیا کے اندر سونا چاہیے لگ جاتا ہے قیامت کے صلاقب کو جہنم کی یاد میں جرم کر کے انسان کے اور کسانوں کو ڈالا جائے گا یہ ہے دنیا کے ساد و سامان کے لیے لیکن یہ سلوک اہل ایمان کے ساتھ ہے اہل ایمان یہ کام کبھی نہیں کرتے اہل ایمان ہر چیز سے پہلے ایمان کو رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ایمان کی کسوٹی کو رکھتے ہیں ہر چیز کا جائزہ ایمان کے آئنے میں دیتے ہیں ایمان جن کے پاس ہوتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن اس کیا مطلب کہا جائے تو اس سے اور نعمت اسلام اس سے بھر کر اس سے عظیم شان اس سے لیں گی اس سے کی نعمت بندے کے پاس کوئی نہیں ہے سب سے عظیم شام نعمت نعمت ایمان ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں تین کر لیں یہ بات کسی طرح بھی انسان کے ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ بندے کے پاس اگر کوئی ہے ہے وہ ایمان ہے اس کی وجہ کیا ہے بہت زیادہ ہے ایک چھوٹی سی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ دنیا کی ہر نعمت اس وقت سب نعمت رہتی ہے جب تک بندے کے پاس نعمت ایمان ہو نعمت ایمان گئی تو ہر نعمت باعث زمان ہے اولاد آج بھی کیا مت انسان کا ذریعہ کرنے کہ اے ہمارے باپ پورے ہمارے ایمان کے مطابق کر دیے کیوں نہیں کی بندہ مجرم ہوگا انسان کی اولاد اس کے خلاف کی راستے کرنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنندی خلاف گواہی دینے والے ہوں ہر شہر دنیا کی انسان کے لیے ہزار بن جائے گی جس طرح کو ایران نصیب نہیں ہے جس کو ایمان نصیب ہے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت ہے پرانے کریم دن بہت آسان خال میں یہ بات اس طرح سمجھائی گئی حیاتروں سے میں پور حسان اور خلا محمد خیال یہ ساری دنیا پھر سمجھا پیسے کٹھے کا روایت جو اللہ نہیں ہے بھارت آ رہا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں سارے کیا ہے مل حیا خطمیا دنیا کی زندگی دھوکے کا ہے دنیا دارم غرور ہے دھوکے کا گھر ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے دھوکے کا گھر ہے دیکھیے نلندا کے خود بھی دنیا بیٹوں کو اچھا سمجھتی ہے سونے کے ڈھیر بندے کو اچھے لگتے ہیں دیورات اچھے لگتے ہیں مال مویشی اچھے لگتے ہیں گھر लगते हैं ہیں لیکن लगते हैं کچھ دھوکے کا سامان ہے سب کچھ دھوکے کا دھوکہ ہے بندے کے بات ہونے کی کوئی چیزیں لگی ہوئی ہے اور جتنی भी پائیدار مضبوط ہو ہوتا... جائے بندہ مضبوط نہیں ہے جائے رہے گی تو بندہ نہیں رہے اور اور بھی نہیں رہے گی کوئی چیز نہیں جانے والی سارے مساوی اور ہمیں ایمان کے لیے بندہ مسلمان استفاد کرو سولہ کرو اللہ روپئے رو مزید <Gl> متعل اللہ تعالیٰ نے متائے حسن اہل ایمان کے لیے دنیا بہترین متا ہے اس لیے کہ اہل ایمان خاتے جیتے بھی ہیں سے بھی ہیں آرام سے رہتے بھی ہیں اور ان نیم کو شکر ادا کر کے اللہ رب کے سے آمد کے بل ان کے ہاتھوں دنیا ایمان ہے ایمان ہے تو دنیا کی ہر نعمت ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو کوئی رسوائی کوئی دلت کوئی خالی کا مطلب ان नहीं برکاشت کرنی نہیں नहीं है اور اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کی شادی میں مصیبت ہے, ہے آزاد ہے اور انسان کو کیا حساب دینا پڑے گا جو حساب ہے خرچ کیا ہوگی یہ بات معلوم ہو جائے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی سب سے قیمتی ہے ایران ہے تو بندہ پھر خرچ ہے تو معامل کرتے ایمان کو مان نہ کرتے پہلے ایمان کا حملے تصویر کا وقت نہیں ہے سبھی نئے کو صحابہ نام کی زندگیاں دیکھ لیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان سنبھالنے کے لیے اونان کو خطرے اور فوج سے نکھارنے کے لیے گھر بھی چھوڑا خاندان بھی چھوڑا اور اپنے وطن بھی چھوڑ دی ہر شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے امان دینے کے لیے تیار ہو جاتے بات دور جا رہی ہے اونان ایک ایسی ہے کہ جو ایسا نظر نہ آتی ہو اس کو سنبھالنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر جو ایسے جو جسم نظر نہ آتا ہو اس سے بچنا بڑا مشکل ہے چٹان ایک ایسا بس میں جو نظر نہیں آتا اس سے بچنا بڑا مشکل ہے کیمان ایک ایسی نعمت ہے बहुत نظر نہیں آتی اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے جو چیز نظر آتی ہو اس کو بہت مشکل ہوتا ہے کیمان نظر نہیں آتا اس لیے اس کو اس ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بہت زیادہ انسان کے کرتا رکھتی ہیں لیکن جو چیز نظر آتی ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں ہے تو صحیح ہے لیکن ایمان جی جو سیلانتے ہیں نشانیاں ہیں ان کا انسان جائزہ لیتا رہے تو انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ایمان کی جانب کتنی ہے یا نہیں ہے ہے تو کتنی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے مضبوط हो رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے یہ سرمایہ زیادہ ہو رہا ہے یا سرمایا کے اندر کمی آ رہی ہے یہ اصل کام ہے انسان کے زندگی میں کرنے کا مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ماں نے آتا فرما رکھی है یہ جو عظیم سرمایا آتا سرما رکھا ہے یہ نعمت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یہ نعمت مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے کام کرنے کا بندے کا دنیا کے اندر زندگی کے چلیے ایمان کی نشانیاں بہت ہیں میں ان میں سے صرف دو نشانیاں بتاؤں گا اور دوران کی داخت کرنے آپ اس پوری ایمانداری سے توجہ سے بات سنیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ایمان کی ڈالر کتنی ہمارے پاس ایمان کی نیند کس حد تک ہے اور ہمارا ایمان کتنا ہے پہلی نشانی ایمان کی اور سب سے بڑی وہ اللہ رسول عزت اور اس کے محمد رسول حل مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشہور محبت ایمان کا آغاز بھی یہاں سے ہوتا ہے ایمان کا اختتام بھی یہاں ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد بھی اللہ وسط رسول کی محبت ہے یہ کی بھی نشانی ہے یہی آخری نشانی ہے اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے بندے کو اللہ کے رسول سے کس حد تک محبت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کے دیر کی دماغ کے اندر کس مدد کی جائے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو جو پہلے جدید کی بڑی بڑی آوازیں آتی تھیں ان میں سے کچھ آوازیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنی چاہیے اللہ اس کے رسول کی محبت نان کی سب سے پہلی نشانی ہے اور یہ محبت کی اللہ رکو عزت نے بندوں پر جدوی طور پر نہیں ہی لازک کی ہوئی کہ حکم دے دیا ہو کہ میرے ساتھ محبت کرو میرے حمید کے ساتھ محبت کرو بندے کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کے لیے وظائر اور احباب اور اس کے دوائی نہ ہو ویسے حکم دے دیا گیا ہو ایسا بھی نہیں ہو داری سے غور کے اندر دنیا کے اندر جس چیز سے بھی بندہ محبت کرتا ہے بندے کی محبت کی ہزار جیسے ہیں دنیا کے اندر بارے جان کے ساتھ محبت ہے اولاد کے ساتھ محبت ہے اپنے علیز و قارم کے ساتھ محبت ہے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت ہے بال کے ساتھ محبت ہے حکمرانیوں کے ساتھ محبت ہے قائد اختیار و کتاب لوگوں کے ساتھ لوگوں محبت ہوتی ہے ان میں سے جس چیز کے ساتھ بھی محبت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبب ہے اس محبت کا کوئی ایسا سبند نہیں ہے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی محبتوں کا جو کو سے بھور سے بھور. اللہ روزت اور اس کے حصول سے محبت اس لیے اللہ اس کے حصول کے ساتھ محبت ہے اندی محبت نہیں ہے جانی پہچانی سمجھی ہوئی مدلز محبت ہے اگر کوئی صرف اللہ تعالیٰ سے, سے محبت نہیں کرتا وہ بےقروف اور احمد ہے اور اس کا دل نرمی سے خالی ہے اس کا دماغ راقوں سے خالی ہے دنیا کے اندر کس کو بھی گے جس چیز کو بھی بنیاد دیکھیں گے محبت کی وہ دنیا اللہ نبول کے ہر ہاں ساری کائنات سے برقرو یہ کیا وجہ ہے کہ انسان باقی چیزوں کے ساتھ اس بنیاد پر محبت کرتا ہے اور جس رات کے اندر سب سے زیادہ وجہ موجود ہے اس سے محبت نہ کرنے کا بندے کی بعد کیا جاتا ہے دنیا حدوں کے پیچھے لگتی ہے اللہ حکمر حاقی بارے پیلا اللہ خراب کیا خیال ہے اللہ کے بزن کے بارے میں کتنے حسین نہیں ہے کتنا خوبصورت نہ اللہ جنا بھرا ہوتی جدا جتنا جدا کر قلی <سؤال> رجیو قدر من صدرت مبارکت شرکولت ولا تلسلیت وراظتگیہ یکاد جائد و حیبی و لکم سلسلات و نار روحی اللہ حلالی الله یا حبی اللہ رحیم و حشاہ و یدرم اللہ لنسان للذات و اللہ بکل شئید اللہ کی موت سے دنیا میں بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے جہاں بھی کوئی روسی نظر آتی ہے وہ سب کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جس زیادے باری تعداد میں ساری دنیا کو نور سے بھرا ہوا ہے وہ خود بھی نور ہے سہجا اور ایک پردے بھی نور ہیں اس کے پردے بھی نور ہیں سدیا دیت کے دنیا سفر میں دنیا سفر کے اندر ہے اور منظر کون سی ہے منظر اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی جیسا اور اس کا دیدار ہے انسان ستر بخش تک سردے کرتا رہتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ صرف آئے کہ کیا میں صرف اللہ رب اللہ کا بجار کرے اللہ کی یاد کرے اگر انسان ہزاروں برف زندگی دے دی جائے ہزاروں برخ کرتا رہے صرف اس لیے کہ اپنی کو تیار کرے اللہ رب الدر نہیں ہے تیزی سے سارے کرام صرف اس مسئلے کے لیے نوازے پڑھتے رہے اسی کو لچاتے رہے کسی نبی کو کسی رسول کو اللہ بیدار نہیں کرایا اتنا مہنگا ہے یہ بزار کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اٹھا رکھا ہے صرف سب سے پہلے انسان کو کیا مت کے دن جنت نتی ہوگی نہ سے پہلے آج تک کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ کبھی انسان اگر پوری زندگی صرف ایک ایک مقصد کے لیے حاصل بڑھتا رہے دستے کرتا رہے پٹاتے دیتا رہے حج کرتا رہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کی ایک گھر کی نظر آ جائے گی سزا نہیں ہے اللہ رب العزت نے اپنی حدت بیدا نہیں رکھی سزا رکھی ہے وہ اتنا حکم و ضمیر ہے کہ انسان کو اپنی رات مل جائے گی کائنات کی سے مل جائے گی اس ایک جھر دیکھنے کے لیے اللہ رب الدف ہمارے دلوں کو اپنی ملاقات کی طرف سے بڑھے حکمت و حکمت میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا حکم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا حکم ایک ایسا حکم ہے دنیا ساری مل کر بندے کو اس حسم سے پھیر نہیں سکتی اگر بندہ حاضر مند ہونے کا یہ فیصلہ حسن کے قاضی نے کیا ہے انسانوں کو سب سے زیادہ حسن آتا ہے اور حسن ساری دنیا میں اللہ تب نے جھیلایا ہوا ہے جس ذات نے دنیا کو اس میں حسوم دیا ہوا ہے اسے کس طرح ہے جسے چاند بنایا ہے سورج بنایا ہے چاند ستارے بنایا ہے یو سمان احساب السلام کو بنایا ہے محمد اللہ خلام کو بنایا ہے آپ کی اور میری آواز کو بنایا ہے جو ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے کہ ستر ستر وغیرہ گنج جاتے ہیں اس بار اپنی آواز کا کیرا دیش کے نہیں لگتا جس بات اور یہ آواز دی ہے اور کتنی سورت نہیں ایمان کی پہلی علامت ہے اللہ کے اور محبت کے جتنے اسمان ہوتے ہیں سارے الگ الگ کے سربت ہوتے ہیں لوگوں کی کتنی محبت کرتے ہیں چائے کر کے لاکھ پڑ جائے جائے پڑ جائے لیکن سربت کلا کتنا عظیم ہے بہت اختیار حاصل ہے بیٹھا ہے بندر کے اوپر آسمان ہے اس کے اوپر اور آسمان ہے اس کے اوپر اور آسمان ہے اس کے اوپر خوشی ہے اس کے اوپر حرف ہے اللہ پر بچہ ہے ساری دنیا کو اپنے علم کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ کھیلا ہوا ہے ایک ذرہ بھی کا علاقہ ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیار ہو جاتون ہے زمینوں کی تہروں کے اندر کوئی خیال نہیں چلا ہے اتنا صاحب اختیار اتنا ساحل اختلاف ہے اتنی مضبوط حکومت والا ہے اتنی مضبوط حکومت والا ہے بڑا سب کو کسی درخت کا سوکھا ہوا ستالیس درخت سے بھی کہتا ہے اللہ رکھی جہری کے اندر ہوتا ہے کتنے اختیار والا کتنے عزت کو حضمت والا اندروں کو غلط خالی ہردے کی کسانوں کی چابیاں ساری اس کے پاس ہیں سارے کسانوں کی چاولیاں اس کے پاس ہے جو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جس لوگوں کی جگہوں کو دیکھ کر اسے محبت کرتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی اور جیسا بھی کچھ صرف ذہن کے ساتھ ساری چیزوں سے ضرورت پڑ جائے اور سرو نگار کے خدانے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی یہ خالی ہو بھی نہیں سکتے اس کی تصویر میں پڑے تو یہی بات کو بھی ختم نہ ہوگی پھر ایسی بات خیال رکھے کہ دنیا کے اندر انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کی دنیا کی وجہ اور بنیاد ہوگی اور وہ بنیاد سب سے زیادہ سب سے مضبوط سب سے عظیم نقصان طریقے سے اللہ اس لیے اگر وہ حدت کرنی ہو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سفار اور سے محبت کرنی ہو تو اللہ کے عزت کے لیے اللہ کے ساتھ شریک کا کی نجائے ہوئی ہے اللہ رب العزت کے لیے محبت یہ عبادت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کے ساتھ محبت محبت مع اللہ صرف ہے محبت للہ, للہ الب اللہ اور بب اللہ یہ اہم عبادت ہے اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے کسی اور محبت ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کو خود ہے اس کے سوا اور بھی اچھا یہ تو خالج ہے جب جب یہی معاملہ ہے تو ہم لوگ وہ تو نظر نہیں آتا لیکن حضرت کے اخبار تو بہت نظر آتے ہیں اگر انسان یہ سمجھتا ہے تو والدین کی شخص کی وجہ ان سے کرتا ہے اللہ تو بہت عظیم گاد ہے والدین کی ایک غلطی کی وجہ سے بچوں کو اہم گات ہیں اللہ تعالیٰ اتنا شہری اور اتنا رہتی دیتا رہا کو بھی رہا رہا ہے ہمیں تو یہی معاملہ ہمارے واضح حدت نہیں کرتے جمام و لمبی یادیمار میں سنتے ہوئے تھے امام علم یادی اپنی امر کے لیے سہرتا ہن کے معاملے میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے امام علبی اپنی کے لیے ہر وہ خیر چاہتے تھے کہ ممکن ہو اسی لیے گاؤں میں سے ایک بھی ہے اللہ ماں کا صلی اللہ علیہ میاری دنیا سے بڑھ کر ہمارے ساتھ وفا کرنے والے اللہ نے کو کر کے ہی نہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وفا کرنے والا کون اور انسانوں نے محمد ویوا کرنے والا کون کیا ملک بند انسان کو کی اور بھول جائے گی بال گاندھی بھول جائیں گے پورا خاندان بھول جائے گا ایک محمد وسلم ہوں گے جو رپتی رپرتی رب امرتی کیا رہے ہوں گے بالکل اس طریقے سے رب برزت کے اندر اسلام محمد بدرجہ اقبال موجود ہے ان میں سے کسی کے اندر بدرجۂ اقبال اخبار محبت ہے تو ہم رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے اللہ کی طرف سے اپنی وہ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم بے نہیں ہے بے دلیل نہیں ہے بے سب نہیں ہے بے احساس اور بے بنیاد نہیں ہے بلکہ نبندن ہے اس سے بہتر محبت کی افساس کسی اور موجود نہیں ہے اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف کسی اور سے ان کی کو زیادہ محبت کرتا ہے تو نو کے اندر ایمان کی رکھتی ہے اور اس وقت تک انہیں نہیں ہو سکتا حق کا حق بڑے جب تک اللہ کے رسول کو ساری تعداد سے بڑھ کر ہو گئے مزید ہے تین اخبار ایسے ہیں تین اخبار میں سے پہلا سبق پہلی سید پہلی خوبی پہلی صرف جس کی بدولت انسان ایمان کی لذت محسوس کرنے لگ جاتا ہے انسان ایمان کی لذت محسوس کرنے لگ جاتا ہے جماعت کے اندر کھڑا ہونا خصول کرنا اور سیدہ کرنا انسان کو پیار جاتا ہے انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا بچ نہیں سکتا اگر وہ خوشیاں انسان کے اندر آ جائیں تو ان میں سے پہلی خوشی یہ ہے کہ اللہ اس کے سور کی محبت ساری کا اعداد سے ہو غیر مصروف ہو اپنے مفادات کے قدر نظر صرف اور صرف سارے سطح اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے سور سے ساری کا اعداد سے بڑھ انسان سے بھر ہو بندہ ماحول بڑھتا ہے اور سچا مہول بڑھتا ہے ایسا ایمان بندے کو نصیب ہوتا ہے جس ایمان کی بدولت بندے کو جس ایمان کی بدولت بندے کو دنیا گندر کے اندر عجاعتوں کے اندر لذت ناصیب ہونے لگ جاتی ہے سر اس کا اتنا عظیز نہیں ہوتا جتنا عظیب بلکہ خیجے اور سیام اور حق اور سچا کرنا ہوتا ہے اللہ رب الفت ہمارے کو اپنی مطلب یہی اس ہے کہ ہی दूसरी निशानी ईमान की जिससे इंसान जायजा ले सकता है मेरे अंदर ईमान है कि नहीं वो इस महब्बत का नतीजा है इस मोहब्बत का नतीजा क्या है अल्लाह तहबत अल्लाह के रसूल की महब्बत दोनों, दोनों ही इबादत है दोनों ही इबादत है बल्कि इबादत की जड़ है پہلی عبادت ہے عبادتوں کی بنیاد ہے کوئی عبادت عبادت کے نظر قبول نہیں ہوتی نماز میں اگر اللہ آپ کے رسول کی محبت میں ڈالی جائے تو رواج قبول نہیں ہوتی روزہ کے اندر کی محبت نہ ڈالی جائے تو روزہ قبول نہیں ہوتا حج اجداد کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ڈالی جائے حج اور روزہ رواج کوئی اس نہیں ہوتی اللہ اس کے رسول کی محبت عبادت ہے اللہ کے رسول بغیر اللہ کے رسول سے کام نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے ہوگا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور پھر دور نے سکھایا اور اللہ اور جو جو جو سکھائیں گے تو اللہ کے حسم کی اکاعت ہوگی دوسری ایمان کی اللہ کے حصول کی غیر اس اکاعت کے اندر ہزار انسان کو پھر نقصان نظر آتا ہو یا فائدہ نظر آتا ہو ہو یا فائدہ کی اطاعت یہ ہوتی ہے تو مرتا نظر آئے مرتا نظر آئے تو پھر تو نہیں فرم و بردار ہو کر گئے دیکھ حاصل ہو جاتے کیا خوف سرمایا اللہ اس کے رسول میں اور ہمیں کچھ جاتا نظر آئے اپنے تبدیلی کرتا کرنے کی ضرورت محسوس ہو اپنے کو بدلنا پڑے اپنے کو نیچا دکھانا پڑے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا پڑے اپنی بیٹ سے کچھ نکالنا پڑے پھر پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں پھر فرم و برداری کی سجا اللہ فلم سے کھلاتے ہیں جبکہ اللہ اور اس خلاف فیصلے ہوتے ہوں حق میں فیصلے ہوتے ہوں ذرا کچھ نقصان ہوتا نظر آئے اس لیے کہ ان کے نزدہ سے مہنگا چلتا ہی ایمان ہے ایمان तो جائے باقی حق سے چلی جائے تو دوسری نشانی جس سے ایمان انسان है ایمان کٹول کرتا ہے اپنے ایمان میں بجا لے سکتا ہے وہ اللہ کی بیان کے ساتھ جب وہی باتوں ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے رسول کی محبت بے احساس بے بنیاد اور بے دلی نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ احکم الخمین نے اپنی اور اپنے رسول صد اللہ علیہ وسلم کی خبر ورکاری اور اعتراض بھی بے احساس اور سی دلی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر و تصاری کے لیے کتاب اتاری اور اپنے رسول صد اللہ علیہ وسلم کی خبر وزاری کے لیے یہ کتاب اور رضی کی سنت لی ہے دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی جائے جو قابل ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی جائے تو اللہ کی یہ کتاب اور, اور اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے بہتر سیر کے لیے کوئی نہیں ہے والدین بندے کی خیر کھائی کرتے ہوئے بندے کو, کو بھنسوا کرتے ہیں اللہ رزت کبھی بندے کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا نہ کو غلطی لگتی ہے نہ اللہ ڈھونڈتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کودتا ہے ایسے ہی اللہ کے سور ہے محبت بھی اتنی زیادہ ہے اللہ کو اپنے بتوں کے ساتھ رسوم سلم کو اپنی امت کے ساتھ اور شبکت بھی اتنی زیادہ ہے نقد احتیاط بھی اس طرح عرفت بھی اتنی محبت بھی اتنی اور احتیاط کے لیے جو کچھ لیا چودہ سبین جیت گئی ہے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک دنیا ایک غلطی کلاس نہیں کر سکتی اسی طریقے سے اللہ رکھو کرتی کتاب کے نظام کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں ہے جس طریقے سے اس کے لفظوں میں غلطی نہیں ہے اس کے مانوں میں غلطی نہیں ہے اس کے دلے ہوئے نظام میں بھی غلطی نہیں ہے میں پھر سکھا یہ بات کہوں گا کہ پہلی اور دوسری علامت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اندر سے بھی اپنے آپ کو اللہ کے اور باہر سے بھی اپنے آپ کو اللہ کے محبت کا مطلب کہ بندہ اندر سے اپنے آپ کو اللہ اعت کا مطلب کہ بندہ ساحد ہے اپنے آپ کو اللہ کے سوچتا ہے جلدی اللہ کے حوالے اجلاس بھی اللہ کے حوالے زبان بھی اللہ کے حوالے اور یہ وجود کے اللہ کے حوالے معاذی اللہ کے حوالے اولاد کے اللہ کے حوالے ساری شاید انسان کے پاس ہے سب اللہ عزت کے حوالے ایسا کرے گا تو دل میں محبت کے معاملے میں سچا ہوگا اور احتیاط کے معاملے میں اچھا ہوگا جس دے سارے فرمائے دیے جس نے ساری نیمتیں دی ہیں اسی ذات کے محتاج ہیں نیمتوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کے فائدے اٹھانے کے لیے اگر اس داد کو بلا دیا تو ترنی ترنی ترنی ترنی ترنی ترنی یہ ساری نیمتیں میں نے پہلے یاد کیا ہے ساری کی ساری نیمتیں بن جائیں گی اور بے جان بن جائیں گی جب بھی اللہ کی محبت سے بنا ہوا ہو دماغ بھی اللہ کی محبت سے بنا ہوا ہو کے اصول کی محبت سے بنا ہوا ہو اور وجود بھی اللہ سے سے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں دلیا. کوئی کارن نہیں یہاں یہ بات اچھی کرے ذہن اچھی کریے یہ چہن کس نے لی ہے اللہ نے لیا ہے اللہ رکور کس نے لیے اللہ رکو عزت نے یہ عظیم شان کس نے لیا ہے اللہ رکور عزت رہے ساری دنیا دیکھ لیجیے ساری دنیا دیکھ لیجیے حق میرے انسان اچھی کا انسان کو دنیا میں سب سے چیز پیدا کیا ہے خوبصورتی نعلت ہے جس بات نے یہ نیلت اداس بنائی ہے اس بات نے حکم دیا ہے جس نے یہ حکم دیا ہے اس چہرے کو مجھے عادی کرنے کے اگر اس کی بھی ہوئی یقین ہے ہے تو پھر کسی طریقے سے اس کو رکھنا ہوگا جس طریقے سے اس کو حکم دیا ہے اس کے حکم گرم تعلق اس کو درجہ کر سکتے ہیں اس کے حکم گرم تعلق اس کو ڈھانپنا پڑتا ہے اگر کوئی سخت ایسا نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ کیسے ہوئے تو لڑکا بڑھا اس کے دل میں اللہ دل کی محبت نہیں ہے اگر کوئی اعداد نہیں کرتا تو محبت کا جانا جھکا کرتا ہے محبت کا جائزہ لینے کے لیے اعتراض دیکھنی پڑتی ہے امان کا جائزہ لگ دینے کے لیے محبت اور اعداد جیسی کرتی ہے غیر مسود اعداد غیر مسود محبت بتاتی ہے کہ بندے کے اندر امان ہے اگر اعتبار کے اندر کمی ہے تو کے اندر کمی ہے محبت کے اندر کمی ہے تو امان کے اندر کمی ہے اعداد کے, کے, کے اندر کمی ہے تو محبت کے اندر کمی ہے ح کرنا اللہ ری کرنا اور کہنا کہ میں اللہ رب ال کی محبت کرنے والا ہوں یہ طرح سے جھوٹ ہے یا تک کبھی واقفی ایسے ہی نہ اگر کھڑے اور سچے مغل تو سر سے لے کر تک اس کام کے اندر داخل ہو جاؤ صبح سے لے کر شام تک اس کے اندر داخل ہو جاؤ شام سے لے کر صبح تک اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ ایک ذرا زندگی کے اندر ایسا نہیں آنا چاہیے جو بندہ اللہ کے کی نکلے اگر نکلتا ہے تو محبت میں کمی آتی ہے محبت میں کمی آتی ہے تو ایمان میں کمی آتی ہے کمی آتی ہے تو انسانیت کر کمی جاتی ہے انسان اپنے گوشت کو جہن میں جس گھر کے اندر لاز کے سور کی محبت نہیں ہے جس وجود پر لاز کے سور کی دس نہیں ہے جس گھر کے اندر لاز کے سور پر کھڑا سچا گیر میں سور کی ہے وہ بندہ سمجھے کہ میں کسی ذرا منظر کی طرف ہوں کی نہیں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوگا اگر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگے اللہ کے رسول کی محبت فلموں کے اندر نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی تعداد وجود پر لاگو نہیں ہوگی تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں آزاد نہیں بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں آزاد وہ لوگ یہ سنے کے کہ میں آزاد نہ صحیح کوئی آزاد یہاں کوئی نہیں ہے یا کوئی اللہ کے کے ہے اللہ کے بلانے. اللہ کے غلاموں سے بڑھ آزاد نہیں ہے اللہ کے غلاموں سے بڑھ کر سکھار کوئی نہیں ہے اللہ کے غلاموں سے بڑھ کر بہترین منظر کی دودھی نہیں ہے اور جو شخص اللہ رجسٹر کو چھوڑتا ہے اللہ رب کے رجحان کی غلامی کا پتہ گھنے سے اتارتا ہے وہ شیطان کی غلامی کا پتہ اپنے گھلی پہنتا ہے اور شیطانوں سے بدترین آتا ہے انسان کا دودھ اسی طریقے کا غلطیوں سے اللہ تعالی کوئی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھوری محبت قبول نہیں کرتا اللہ تعالی بھری اعتبار قبول نہیں کرتا پوری اطاعت ہو پوری محبت ہو اور میں حج کر رہا تھا کہ جس طریقے سے اللہ کی محبت کے اسباب بے شمار ہے سب سے بڑھ کر اسی طریقے سے اللہ نے مجبور کی اطاعت کے اسباب بھی بے شمار ہو انسان پوری زندگی کے اندر انسان کی پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب بندے کو ہدایت کی ضرورت ہو مشورے کی ضرورت ہو اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہو دنیا اور رقبہ کے معاملے میں کسی بہتر رہنمائی کی ضرورت ہو تو پرانے کریم زندگی کی رہنمائی نہ کرتا ہو تب ہی ایسا نہیں ہوتا اس لیے رام ربیہ نے فرمایا اللہ فرقہ لوگوں میں تمہیں روشنی دین پر چھوڑ کے جا رہا ہے یہاں رات رہی آتی دین کے اندر رات رہی آتی روشنی ہی روشنی رہتی ہے رات ہی اس کی روشن ہے دن بھی روشن ہے کبھی ایسا وقت نہیں آتا جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کبھی ایسا وقت نہیں آتا جب بندہ محتاج ہو اور اللہ رب سے بندے کی حاج پوری نہیں ہو کبھی ایسا وقت نہیں آتا بندہ دلوست مند ہو اللہ دھوپ اللہ اور پوری امر کے نام اللہ کی حفاظ پر اللہ کے یعنی کی تو اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے اس کی حفاظت کیا تعلقات کو پالنے کی کوشش کر اللہ نے احمد اللہ کبھی جا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کی کو مضبوط بنا محبت کو مضبوط بنا اطاعت کو کامل بنا نتیجہ کیا ہوگا کبھی دھوتے جا زندگی میں کسی زمین اور کسی غور کو تجربے ضرورت پڑے گی اللہ کام کرے گا اللہ تری ضرورت پوری کرنے کے لیے میری اچھی بات اچھی طرح یہ بات جان لے کہ ساری مخلوق مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی بات جو ہے اللہ تعالیٰ اور ساری مخلوق مل کر تجھے کچھ دینا چاہے کوئی شخص یہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں جو ملے گا اللہ کی مرضی سے ملے گا یہ سنے گا اللہ کی مرضی سے سنے گا اسی لیے قد كان من الذين اغاثه انور من لا يضيع علم لكن له صفات <تصفيق> ساری کا میرا کچھ نہیں چاہے بگاڑ نہیں کرتی سنوارنا چاہے سنوار نہیں کرتی بلا انسان کامر چلو آج ہے اور ایک ہی ہے देखिए جن کو یہ اللہ کے خلاف اتارتے ہیں ان میں کچھ ایسا ہے جو آنے والی ان قدر کو ٹال سکے یا اللہ کی طرف سے آنے والی طاقت کو روک سکے تو حس بھی اللہ ایک ہی بات کو ہٹ چاہیے جن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے زبان میں بھی یہ بات ہونی چاہیے وجود سے بھی یہ بات نمایاں ہونی چاہیے اللہ بھی اللہ چاہیے سالے ہی طرح کرنے اور کسی جو ہوتا کرتا ہے تو آ رہے ہیں حبیب جن کے پورا پڑھا ہے پڑھایا ہے سنا ہے اس کے اندر ہو اس کو ختم نے ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ ادا الٰہی کا عظیم نقصان سامان ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر کوئی کوتا نہیں ہے یہ جو نظام دیتا ہے اس نظام پر چل کر انسان کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا لیکن نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کو کبھی کوئی جھانٹا نہیں پڑ سکتا کی سب سے عظیم رقصان خیالے کے ساتھ اللہ رکھی ہوئی یہ کتاب ہے اس کے بعد محمد رسی اللہ صلی اللہ کی اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا حکم دے جا نہیں دیا ویسے ہی اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم بھی دے جا رہی ہے بدا ہے اللہ عبد ال کی محبت کا حکم بھی اللہ عالب کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے فلاث اللہ یہ سبتیں ہیں اس بندے کا جو ہو وہ اپنی ایمان کی رجب پہ لیتا ہے پہلے جان میں سے اللہ علیہ رسول کی محبت سے بنتی ہے اور یہ محبت یہاں نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کی محبت رکتی نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں ان کے تعلقات کے معیار بدل جاتے ہیں ان کی دوستیاں بدل جاتی ہیں ان کی رشتے داریاں ان کے خاندان اور ان کے معاشرے کے تعلقات کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں سب انایت روح احساط آن و سلام کا پیمانہ محبت کی کی. ایک بات زبان کے اللہ ہی میرا بیٹا ہے میرے سامنے ڈھونڈ ہے اللہ نے بتایا کہ نہیں اے تیرا خیال یہ ہے تیرا خیال یہ ہے جب کسی سے زیادہ ہونے والا بیٹا ہوتا ہے ہمارا خیال کچھ اور ہے جب تک رشتہ امنان نہ ہو تو تک کچھ بیٹا نہیں ہوتا انہیں خواب ہے تھوڑا سب آنے والا جب تک یہ تیرے جیم پر نہیں آتا اس تک تیرا پھیسا نہیں ہے اگر بندے کے اندر اللہ کے رسول کی سبزی محبت آ جائے تو بندے کو سمجھ آ جائے کہ ہو یا اولاد عزیز ہو عزیز و ہو ہو سب سب رشتے کمزور ہیں ایک رشتہ رضبوت نہیں رشتہ ہے جو اس کا لائقہ اللہ کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے اللہ آپ کے رسول کی محبت کا رکھتا ہے اللہ آپ کے رسول کی شکار کر رکھتا ہے اپنی اور رات کی جاری نہیں ہوتی بندے کو اگر بندے کا ایمان کھڑا ہو جتنا سارا افریقی بندے کو اچھا رہتا ہے لائزہ ہے اللہ کو لگتا ہے اگر بندے کے لڑکے اللہ کی سچی اور خری محبت ہو اور سچی اور بندے کو اللہ محبت ہے ہوگا وقت بندہ دوسری سفر جس کے بندہ جو ایمان کی لذت اور مثاق محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے اس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسوس کرے دنیا کا کوئی مفاد محسوس نہ ہو یہ دنیا کے سارے مفادات کی بھارت کو اللہ کام جو ہوئی مسئلہ ان کو میں ضرور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں کوئی ایسا کام نہیں ہو جائے اس کام کی بدولت اللہ پیدا راضی ہو اللہ راضی ہو گیا تو خدشے مل گیا اللہ راضی ہو گیا تو حادثے مل گئے سارے جانے اس کے پاس ہے سارا اقتدار اختیار پڑا اس کے پاس ہے ہر فائدے اس کے پاس ہے کسی طریقے سے کو راضی کر لو پھر اس سے مانگ لو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں اور کی جس کی بدولت انسان کو لذکی ہونے لگتی ہے یہ انسان کھر کے اندر سوایک رہیت کا حردہ ایمان نسیم ہونے کے بعد ایمان نسیب ہونے کے بعد بندہ کفر کو اتنا ناپسند اتنا مکرو کتنا پریس اور اتنا ناپسندیدہ محسوس کرے جتنا آج کے اندر جلنا اپنے لیے ناپسند کرنا ہی سفر دنیا یہ دنیا. دنیا کا سادن سامان تو پہلے کفر کو اچھا رکھتا ہے اہل ایمان کو یہ خرا تھا اہل ایمان کو دنیا کے اندر اللہ کے حصول کی محبت رکھی رہتی ہے اور یہ جو کفر لوگ ہیں یہ اہل ایمان کے بنا کر آتے ہیں لیکن معلوم ہونا چاہیے ون ندی رکھتا ہوں گے اہل قتل ان سے بہت اہل قطلہ اہل قبر سے قیامت کے دن بہت بالا ہوں گے انسان کو جب کی دولت ہو جائے اگر ایمان سچا ہو محبت اور احاط کی بنیاد یوان کے نیچے ہو سکتا خرائی مانگ ہو تو بندے کو کفک اور پفر کے کام کفر اور کفک کے کام اتنے ہی ناپسند ہو جتنا بندے کو آج کے اندر جلنا ناپسند ہوتا جتنا بندے کو کوئلوں اور انگاروں پر جلنا ناپسند ہوتا ہے اتنا ہی خوفی یا آغان ناپسند ہوتے اللہ سے رسول کی لاپروانی اتنی ہی ناپسند ہوتی ہے تو میں بہروں ہر بیٹیوں مت لیجیے کہ اللہ اس کے حصول کی ہر نافرمانی اللہ اس کے حصول کی ہر نافیت کفرت ہوئی اہم سفرکت ہوگی بندہ سے کافر تو نہیں ہوتا یہ کہ یہ حرکتیں اہم فصرت ہوئی یہ حرکتیں انسان کی اللہ اس کے حصول کی نافرمانی میں بندے سے جو کچھ بھی سزد ہوتا ہے جو جھوٹ ہو جائے ضروری ہے کوئی ایسا کام جس کو اللہ اس کے نہیں کرتا بس یہ سمجھ کہ بندہ اس اپنے آپ کو آج کے قدیم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور سارے کے سارے اسلام کو ذرا بھی الگ اسپرد کر دو ہر قوم بھی اللہ کے اسپرد کر دو ذرا جناب کو بھی اللہ کے اسپرد کر دو زبان بھی اللہ کے اسپرد کر دی جائے بندہ سارا روز لگائے پھر اثر آئے گا بندہ ساری زندگی خرچ کر کے اللہ رب الد کی تھوڑی سی رزادی حاصل کر لے اور سی اللہ بھی حاصل کر دے اللہ آپ کا دھا کہ امید ہے مہربانی فرمائے گا اور چندوں کو اپنے اللہ سے دکھا گا اللہ تعالیٰ سے گھرا ہے وہ ہمیں پڑھی لکھا دکھائے ہم پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی حکمت کر دیں اپنے دین و دماغ کو اللہ سے حصول محبت سے کر اپنے وجود کو اللہ سے اصول کی اطاعت اللہ سے کر دے یقین ہو جائے کہ ہماری انگلی بھی ہے یہ اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہر شہر تعالیٰ کی ہے اللہ کے رسول کی مرضی کے بغیر نہ ہمیں ہلنے کی اجازت ہے نہ ہمیں بولنے کی اجازت ہے نہ باہر نکلنے کی اجازت ہے ہر کام اللہ کے رسول کی اطلاع کے اندر ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی محبت سب سے مقدم ہو یہ اسلام کے اندر صحیح برگ میں داخل ہونا ہے اللہ رب رسول کی تحریر کے بغیر کس ہوگا دعا ہے کہ وہ ہمیں سلمان کے لذت میں فرمائے اپنے آپ کے رسول کی اطاعت میں فرمائے اور ایمان کی دولت کو سنبھالنے کی پرتھیکتا کرائے دنوں کو ہدایت سے بھرے محبت سے بھرے اور احاط کے جھنڈے سے بھرے علیہ کرنے کی کامیاں بھی ہو گئی ہے